بلا اہل سنت کی تقاریری کیسٹوں کا مرکز رضی کیسٹ ہاؤس مکتبہ رضائے مصطفیٰ چونک داروسلام گجران والا کلا کنکال نامورتی نامور وسی نم آمین یا رب بلا الله بعد فاوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِن كُنْ تُمْ فِي رَيْدٍ مِّنْمَا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَاطُوا بِسُورَةٍ مِّنْ نِفْلِهِ سُحَانَهَا وَدَوْ شُهَدَاءَكُمْ مِّنْ دون الله إن كنتم صعبكين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي القريم عليه وعلى اله افضل الصلاه والتسليم الله الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه ان الله وما يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وكلموه قفلي صلى الله على قيا رسول لا لوکوا ساد گل تو اللہ والی گا اللہ حقی اللہ کی سر تاب قدم شان لان اللہ، اللہ،, اللہ اللہ حقی سر ت بابا قدم شان ہے یہ اللہ کی شرتا کدم نہیں انسان وہ انسان ہی انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ بتا جان ان ذرا سب مل کے کہ جو ایمان یہ کہ ایمانداری نال بولو جڑے ایمان والے ہو ایمان یہ کیسا ہے کر کے بڑھو ایمان یہ کہ ہے ایمان ن کارے بولو کون کہ کج کے بولو کون کمان کد بے ایمان نہیں کران یہ کہ آخو ایمان یہ کہتا ہے ایمان یہ کہا ہے ایمان نہیں کہ بئی مہر نہیں کہ بئیمان بولو نہیں کہان کمان لکھو ایمان ہے میری جان ہے یہ کو ایمان یہ کیسا ہے, ہے ایمان یہ کیسا ہے ایمان یہ کیسا ہے میری جان ہے یہ جلنا جلال صلی اللہ علام نبی لمحی وہاں تو آدھی صلی اللہ علیہ وسلم سلم و, و سلاماً علئی کا یا رسول <اللہ> <سلام> صاحب قدر گرام قدر میرے نہاتی واجب علماء اہل سنت معززین اہل سنت محترم بزرگوں دوستوں پیارے عزیز سنی ہنفی بریلوی مسلمان بھائیوں اور میریوں بہنوں آج بھی بابرکت نوران اور روحانی تقریب درساں مبارکہ حضرت مفتی اعظم پاکستان شاہ الحدیث صحت تفصیل علامہ مفتی سید احمد شاہ صاحب ابو البرکات رحمت اللہ تعالی علیہ آپ جی یادیں جنبر جم د اس کا انعقاد جس چسی سب حاضر ہوں دع ہے اللہ کریب ساری حاضری اس مبارکا سے مبارکہ دی مقدس تقریب نو، اپنی بارگاہ مقدر قبول و مدور فرمائے اور سڈ سب نجات بنائے اور حضرت صاحب رحمت اللہ کا آ آپ دے مظاہ پر انوار مولا کدوس اپنی کروڑا کروڑا رحمتاں برخت نازر فرمائے اور اینا نیکا دے پاکو و تو اللہ کریم سنو ہمیشہ ہمیشہ لئے اس دنیا کے بھی کبرو حشر بھی مالا مالو مستفی فرمائے خطیب مقرر بن فزیز حضرت علامہ الحاج کاری محمد علی صاحب برا کافی اور برا دے اس جامعہ حنفیہ ریا دے ممتا دی طرفوں اس ناچیز نج دے پروگرام دی دعوت الحمدللہ للہ حاضری اللہ سلیم تاقیدہ بابر تک توفیق عطا فرمائے تو کلما حق سن کے, سنا کے, اس کے عمل کرنے دی بھی توفیق آ فرمائی میرے پر فیصر اس علاقہ کسور جانی پہچانی شخصیت جناب مولانا نا ام صاحب قادری ایڈوکیٹ تو بیا شان تو مستفیف فرما چکے پروگرام تو میں کچھ ہو بنا کے آیا تھا لیکن ایسے جل سے اسٹیج تیٹے بیٹھے بیٹھے ایک عزیز نے بزرگاں نے ایک روکا دتا کہ او لوگ آ رہی جنہوں دا سر روڈا گربن موٹی تو سنٹی قرآن پاپ دیا ایت پڑ پڑھ کے کہ نبی کریم علی سرا و سلام کی ذات عدت تنقید دا نشانہ بنادے الد بلاحام قرآن تنقید کرنی جد قرآن نہ اس قرآن ناول ہوا آخوا کن بات میں ایک گل پوچھنا اس جامعہ ہنفی رزییا برکاتی اندر تشہیر لہن والے ہو اس حضرت مسی آزم پاکستان کی مقدس تقریب سے آن والے میں تڈے کول ایک گل پوچھنا ایمانداری نہ دسو کیا اللہ کریم نے قرآن اس واسطے نازل فرمایا کیا کسی گگو چول قسم کے پڑھ کے قرآن نازل کیا تنقید کا نشانہ بناؤ بولتے پاک اس واسطے ناظل کیا نا کیا ورگے آپنی چولا جھوٹا دی قرآن پاک اللہ نے اس واسطے ناول کیا نا دے نہیں کوئی گل سمجھ جا رہی ہے اللہ کریم نے کلان جی میں قرآن نارل کی پڑھ پڑھنے تنقید کا نشانہ بناؤ بنا کنوری ماں پہ جنہ بزرگ نے جنہیں عزیزا نے روکا ایک دو لے کے کیوں ایج کا مطلب مفوم ای کرتے سو ہاتھ رسا س اٹل مندہ واسطے ہی سارا ہی کافی ہو نظارہ فکر دینا اور پرانے پار دیا اٹھا پر پڑ کے نبی پاک کے علم سے پان کرنے والے ہو پرانے دیا اٹا کے نبی پاک کے کمانات سے ساتھ نو تنقید کا نشانہ بنا والے ہو پرانے دیا ایٹا پر پر کے ساتھ پران نو تنقید کا نشانہ بنا رہے خدا کی کسمیں قرآن تو ہے ہی سارے کا سارا میرے ندی نات سارا سارے ندی پاک گج کے چک رقم جمع کہ قرآن پاک سارے کا سارا الحمدی الف تو لے کے فرداس کی سی تک کل قرآن سڈے کملی والے نات پر میں اپنے کولو تو نہیں آگے تو مل سیدہ عائشہ صدیقہ بنتے صدیق محبوبہ محبوب رب العالمین رضی اللہ کا نا آپ کی بار گھر دس حاضر ہو کے عرض کرنے والے نے ارد کی تھی کہ اے ام مومی کوئی سرکار دے دوساف کوئی حضور دے کمالات کوئی سرکار دے شانہ ارمتان کا کوئی بیان فرماؤ بیان کرو مومینا دی امی جان نے نہیں آخلا کدرو بھائی خبردار بے خبردار اج تو تصا میرے سامنے آ کے کر کے گل پوچھیے آئندہ جد بھی آؤ میری بارگاہ تے تو ہی دے بارے پوچھیو سرکار دے میرے سامنے گلا نہ کریو ڈاکیا نہیں مسلمانوں کو جو فرماؤ مومین کی امی جان کائناات جہان و جن بھی موم نے ان سارا مومینا امی میزان نے جواب کی فرمایا فرمایا وا کہ نہ کھولو کو ہو ری میری اما جان پیاں فرماندیاں نے کہ کل قرآن الحمد للہ تو کے بنناس جی سین تک سارا قرآن کملی والے دینا بولو کل قرآن کملی والے آقا دی میرا کچھ بولو نا دمانا ماڑا کیے علامہ برکاتی دے چنڈے ہو جڑا کھچ کے بولو نا دمانا کیے اور روٹی لی آم پڑ پڑھ کے چوٹی چواری سور مار کے ایتا پڑ پڑک ندی پارم پہ ہزور د خزانے اعتراض کرنے والے نبی پاک مالک و مختار ندی نو تنقید کا نشانہ بنا لیا یاد رکھ قرآن پاک دیا تیری سمجھ آئی نہیں آ سکدی اور اگر قرآن دیا آئت دا مطلب مفہوم سمجھنا چاہنا ہے تو جہد اتر قرآن ناظل ہوا کملی والے دی اشکو محبت دی شما اپنے سینے جگمگا ل میں پہلے جیڑی باہ قد کی وہ رکھو تو پلے بنو پھر تا بھائی اللہ نے قرآن پا کملی والے ناظر کیا کہ تی جی قرآن ناظر کیا تنقید کا نشانہ بناؤ اس واسطے نافذ کی ترین ایتع پڑ پڑ کے ندی کے علم تھی چھوٹی چالی بولی بول کے سور مار کے اطراض کرنا چومنی چانانی پا میرے تو پابندی اسی واسطے لوانا میں ٹھیک تیر کرنا اسی واسطے آنا یہ مال بھی اچھے نہ آئے کیوں کوئی ٹینگ ٹینگا نہ علاقہ جیاں دے ڈھیر چ ہے کہ میرا اتنے داخلہ بند کنجا دے ٹھیل دے پتے کر کے مارن سے کوئی پابندی نہیں نبی پاک سے نادل ہوئی کتاب قرآن کے آ قرآن دی شان دے ڈنکے بجا پتہ لگ جائیں آنے ال کیوں کو سائی مرن لگ پہ دیکھو ہاں مسود نہیں سمجھا مسود ہے اور پگڑا پابندی لگانی ہے کنجرات سے پابندی لو سان پتا لگے کسا کوئی کم کیتا پابندی لگانی ہے تو ریڈیو کا ٹیلیویژن تو ری آر کے گندے پروگرام سے پابندی لگاؤ سانو پتہ لگے ہی جی کوئی کام سر انجام دیتا پابندی پبندی ہے چکلے خانے تے لو سانو پتہ لگے کسان کوئی کام کم کیا پابندی لو کا جوش ریس تو پابندی لواؤں پابندی پبندی ہے تو چکلے خانے تے لواؤ پابند ل شراب خانے لواؤ پابندی لوانی ہے جو لوا تو جوئے خانے پہ لو جد جو چاہتا ہے پابندی لو کھے جن میں ندی دیا نعت پڑ کے حضور دیا شانا بیان کرنی محمد امریلی ہوش کرو کر پایا کیا آبندی لاؤ سارے جم جم آؤ ایک باری ہزار باری آؤ سال کر کم سو بولتے نہیں قدیہ علامہ برکاتی نے جاؤ جا کے شکایت کرو سان کی اپنے گھر کوئی چڑی جائے چھان بجائے سانو کی اکیلا امدال اپنے گھر اپنے ڈیرے اپنے مرکل مستفا دیا نڑنی کوئی چڑ دے تو سڑے کوئی سردا ہوتے کوئی جانا ہوتے ادا کے اپنے ندی دیا ناتا بروڈو سلام اور سلا تو سلاموں لے کر یار سولہ پر بھی رہنا اتنا ہی عمرے گا جتنا کہ دبا دیں گے کیوں اگے پیچھے ایوڑے پالوں ورگلان واسطے دیکھو تو ہی دسر دن دو اللہ دی عبادت کر دیو تے او دو تے آہ دے آخ دان پجو ایولے پالنے وغیرہ سے اے دیکھو رب کی دی عبادت کر د خالسا تناہ کی عبادت کردو کا تے سلام پھیر تے کے فارغ ہی بیٹھے بیٹھے کہ المدد یا رسول اللہ گلیاں اے مارتے فرد کی باتا کر ہو اللہ دے گھر تہ ہاردو کا نسائی سلا کے ناری تسی سب کوئی بلا کر کوئی ہوش کرو سنیا بڑے لگی ہوا تو فکر کرنا کولے پاڑیا نٹری مانتی ناکام کوشش کرنا اپنی منجی تھلے بھی ذرا ڈنگوری فیر جی اکا نو کوئی راشا ہوا ہی کوئی کمزوری یا نہیں پھیر سکتا تو محمد آمدید آڈر کر تاری منجی تھلے چھوٹا پھیرے پڑھ پڑھ کے تعلق سنا دستے اللہ کے گھر میں ہاتھ بن کے ربادل کردیا پہ آدھے مدد مانگتے نالے ہم تجیے مدد مانگتے تیر کو مدد مانگنے اللہ جی نالے باہر نکل کے یا غوث سالا المدد یا رسول المدد المدد یا رسول لا بھی کوئی کی جائے سن گلا کرنا اپنے گھر کی بھی خبر لو جدو قلی جنگ لگی پتا جی نا جدو صدام حسین نے سید صدام حسین نے بعد داد صدر نے قبضہ کر لیا جائز نجائز کیا سامنے بار کوئل سے قبضہ کرنے جب کوئل سے قبضہ کیتا میرے دیکھو کوئل کر کے کٹدا دیکھو شیراں والے انداز سینہ نان کے اہ میرا جب سعود ارب نزوی شاہ فاحد والا تور کے نے والے انداز یقین کرو شاہ فا دیا پوکڑیاں چٹ پہ گل غلط نہیں آتی پوکڑیاں کوئی نہیں پا رہے تو جلدی کاروائی میرا گلا خشک زبان خشک لب جڑے جناب سکری جمی تے وجود ایک ہوا ماشا سمجھدار کیونکہ نمبر بہتے ہاں جی کرو کرو سمجھو بھی بھولو نا ہلو ادھر رسیور چکا ہیلو کون میں تھی کون کہا آس خیر ادھر خیر ہیں گلا خشک لگتا ہے وجود ہی کپک کوئی لگتا تاری خیر پہ جی خیر ہوں تو یاد کرنا او ہویا کی ہویا کی ہو جو کچھ جو کچھ پہلے اپنی سڈے علاقے کیوں نہ ہو خبر پہنچی انٹلیجنس بڑی خیر ہونا صدا حسین نے کوئی قبضہ کر اگے ساڈے وال بھی بڑا گور کے پیادے ملوم ہوں چڈو سانو بھی کوئی ہو چاہتے اہے چاہتے کیس کے میری گل کو نہیں تم گھن دیا ہسو بھی نہ ذرا سمجھو اگر ہوگے ہو مد یا وانست اور دن رات درس قران کا نا دے کے باں کرنا لے لو ہن کیوں نہیں بول دے اے سعودی عرب دے نجدی شاہ پاد سات کدی مکے دا امام بھیج کے کدی کوئی امام بھیج کے کدی کوئی سکیر بھیج کے کدی کوئی بھیج کے چرن پورن کر دے ہال تالر دے جاکستان نقد گڑھ بناؤ پاکستان نو نجدی اڈا بناؤ پاکستان نو نجدی سٹیٹ بناؤ تیاری کرو مال چاہے دا چاہیے سے دگا گرا گراض کرو اور دو اشارت پاکستان دے سعودی عرب تک ریالات ریال ڈالر بار با کرا لیا سنو پڑھ پڑ کے بولنا پھولے پالیا پڑھ پڑھ کے بلا جایا اللہ مدد منگا سر کانے نہیں گیا بلا کے کعبہ پڑ کے اللہ کی بار گئے چلو کہ آ مولا بگتی ہوا آئی مدد تائیوں سے ہو گئی سعودی سعود ارب نزدیا کی سنے وابی پاکستان والے اوور لوڈ کہ نہیں اب بول دے نہیں ہوئی کہ نہیں بلکہ پاکستان نے اوور لوڈ نزدیا نے ایجنڈے جناب اشتہار دیتے اخبارات کے اندر امریکہ اور امریکہ کے اتحادیوں سے مدد لینا شرعی طور پہ جائز ہے شرعی وییا کا نستا ہی نہیں رکھنا رہا لے امریکہ اور امریکہ کے اتحادیوں سے مدد لینی شرعی طور پہ جائز ہے میں دم کا دینا اگر امریکہ کے پورے پخشوں سے مدد لینی یہ جائز یہ تو مبارک اسا سنی ہنسی بریلی داتا دا ہجریری کولو خاجاج جمیری کولو غوث جلی کو مولا علی کولو مدینے دی گلی والے نبی کو مدد لینی مبارک نار سالت نار سالت اللہ ہن قرآن پاک سنو اللہ برکای صاحب کا ملا اللہ نے بڑے پیارے پہ سونے ایک بہترین نایاب موتی اطافرمایا <تصفح> <تصفح> <تصفح> اللہ قدر کرنے کی تہن سام سب نوی پڑو اٹھا بھائی پر پر کے سنانا لے ہو. اپنی منجی چلے ویلے دیسان بوش کو مدد منگی یدیاں کلو مدد منگی نسرانیا کلو مدد منگی آپ اپنی پسند دے نا کوئی گوسل گلی دی مدد دا کائل ہے کوئی مہرے علی دی مدد دا کائل ہے کوئی مدینہ دی گلی والے نبی دی مدد دا کائل ہے اے کمپنی چوڑیاں دی مدد کے کائل آ جانا لے چوڑیاں یہ نسرانیاں نہ جنابی پائی چارہ قائم کیتا میں اپنے کولو نہیں آدہ الدام برکاتی تلو کوئی اربی دیا باتیں تیار کر کے نہیں سنام دے اٹھا رب دا قرآن چھواں سبارہ وار کو ختم ہوتا وار شروع ہوتا لفم آدی نام مانوالو میرے ماں بو کلما پڑھ والے ہو میرے ماں بوب نام لے لو کرمایا مانو لا تب تخ گا ون سارا او لیا باد ہوم اولی انما تو جی والم لا ید کدو تیار کی بات ہونا منو پر چینا دے رہے ہو سور شریف والے ہو خدا دا واسطہ دے کے گانا رب دا قرآن اللہ بہت مانو نہ یہواور نسارا لیا پر مایا یہودی دوست نہیں کون کہہ رہا ہے بولو میرا نمچ بولو کون کہہ رہا ہے بات ایمان والے یہودی نفرانی دوست بڑا واضح خطبہ رکھتا واضح بیان لگتا فرمایا ایمان والے یہودی تو تعلق دوست نہیں گے اے یہودی نصرانی آپس ایک دوست گے آپ سے کی نے کون ہے اے واضح بیان واضح خطبہ رب کریم ایمان والے خطاب جدو ایڈا واضح خطاب رب نے فرمایا ایمان یہودی والے نفرانی دوست نہیں اے یہودی نصرانی آپس ہی دوست نہیں ایڈا واضح بیان جدو رب کریم نے فرمایا نا نال واضح بیان فرما کے اللہ نے بالکل ہی متصل نال رب کریم نے یہ فتوا بھی د تو منگوا دے کے اللہ نے اسے مور بھی لا دی جی فرمایا ہوا نہیں یت ولہ ہو نصرانی تو میں آپس دوستان یہو دیا نسرانی چارہ قائم کیا یارانہ گنیا پیار دیاں پیگا بلائیاں اللہ پرماندم گئی نے فرمایا نال دے کے رب نے تو جنہیں یوزیاں نے فلانیہ کو اپنا یار دوست بنایا اگر پرنا تو گئی نے رب نے دے کے اتنے مار لائی الا قوم اللہ کریم نے پتوا دے کے مور لائی ہو نہیں لائی آخر نہ انسافان کی قوم ندی ہدایت دیکھ کر بھائی یا تو رستا مزہ تو مطلب یا بوس رکھا اسے سعودی عرب نجدی کوئی دے نزدیک شاہ فاہد نئی کوئی چو غیرت مند کوئی غیرت مند کوئی ایم کیوں بھائی کوئی تے چبل ت کوئی تو لکھ دا رجسٹری کردہ پوسٹ جلال ملک عزت حضرت شاہ <تصفح> <تصفح> <تصفح> کوئی تو رجسٹری پوسٹ کردہ ہوں. کوئی تو سب لکھ یہ کیا تم نے کیا پاکستان میں ہمارا تو نہ کٹ اختر رکھ دیا تم نے آئے دن پاکستان چانو لکھاتے آئے ہزار لکھا ریال تے ڈالر سنو اس واسطے کردہ ان سلائی آج بڑی ندیاں کی مدد پروگرام جناب کیتا تو تے ساڑی کیتی کٹری سے پانی پھیر کے رات تک کپا کے کوئی تو رجسٹری کرتا کوئی غیرت مند پر غیرت مند ہوئی رجسٹری کر سارے مال کھانے گلتا نہ رجسٹری نہیں موسٹ کی کب ختم نہیں لکھا کسا صاحب توری ہو تو موقع سی خانے کاتے ہد ہو کے گلاب سے کعبہ پڑ کے کہہ اللہ جی ہو تو موقع سی یا اللہ تے تیرا یہ پروگرام در سے آتے ہی مولا بس تو ہی اللہ جی نل کے پہن تیرے سر جی بھائی سمجھ آ رہی ہے کافی عر کر دی کہ توری عت کے تو وکیلوں سے کرے اس تم تری کے تو وکیلوں یارسو اللہ سے بگڑتی ہے طبیعت تیری یار رسو اللہ سے بگڑتی ہے طبیعت تیری اور نجدیا سخت ہی گندی ہے طبیعت تیری تین چورے پورس کو مدد منگنی مبارک اصا کمتیاں رسول اللہ کو مدد منگنی مبارک فیصلہ کرو جیلا رح لو چوڑے بوس کی مدد رسول اللہ کی مدد کے رسول اللہ کی مدد کے ماشاء اللہ گندہ بادہ باد دو تین ہے نئے چوڑے بھی چوڑے بوس کی مدد کے کارل نہ رلنا دلّی صاحب ایڈا سخت لفت بولے گا چوڑے بوش کی مدد کے قائل چوڑے اللہ بھی قسم میں رب خود کر جنہ نے چوڑیاں ذرا نہ قائم کیا اللہ فرما چوڑیا دئی نوڈے نہیں می آر <تصفح> پاک تا پڑھ پڑھ کے صاحب قرآن کی سارے بابا کر ادھر قرآن کی ایج پڑھ کے مروا جاہل پانا تے وقت پڑی ترجمہ کرد اے ترم <سلام> برس آپ فتح دیتی فتح روشن فتح واضح تیرے اگلے بھی گنا معافی تیرے پچھلے گنا گو گرو کو بناور ہو پڑھ کے ہے ہی کرنا ہے اور جب نبی گنا پہلے بھی لبڑیا بعد لبڑیا تو تگلا توں تو ہے اے پیداوار جی نبی پہلے بھی گنا لبڑی تیرا کرنا روشنی گنا نبی لبڑ شہد کا کرنا ہے تو میں پوچھنا تا پاپ جم پہ تو ہے گنا پیداوار گراہن رب نے کے فرمایا وہ تل لمبا بگا دیک نیم وہ ہے بار دی پیداوار وہ بھی اصل کا ہے ہی نہیں اور میں پہلی کیا اللہ نے قرآن پاک نبی پاک کے سواس سے ناول کی تصویر لوگ اسے قرآن میں تل کر کے جی قرآن ادل تنقید کا نشانہ بناؤ اور اللہ نے سوا کے سے قرآن کیتا کیا پھر اپنی ماں نے دیکھو تنقید نہیں مرا نبی پاک دی ذات سے کیا پیغمبر ہم نے آپ کو فتح بھی فتح روشن اور آپ کے پہلے بھی گنا معاف کیے کے بعد کے گنا بھی معاف کیے پہلے بھی نبی نار سابت بھی نبی نارت کیا جمیا گن جس نے چی اس بزرگ نوس اپنے عیز نو دعوت دینا یہ بھی اس بکواس بند اگر کوئی شک شبہ پی جائے تو بریلی شہن دا کیتا ترجمہ کنگل ایمان شریف اپنے کو رکھو کہڑا ترجمہ اپنے کو رکھو اچھی بولو کہڑا ترجمہ اپنے کو رکھو کنگل ایمان ایمان دزانا ایمان بولو ایمان دا ایمان خزانہ قرآن پاک دا ترجمہ آدر اپنے کو جناب پیشے نظر رکھو بریلی شاہ نے ترجمہ کیا پیشے نظر رکھو نشاہ نبی دیگر آؤ گے آ جناب کنگڑی مان شریف کڈو رکھو گے اپنے کو کنگڑی مان شریف اگر کسی لائبریری کسی قطب خانے کو ترجمہ قرآن پاک لین جاؤ اللہ تویق دے شادی کرن دا موقع آئے زندگی دنیا جہان دہیز دے اپنی بچی جہیز کنز المان شریر دیا کرو ترجمہ لین جاؤ تے ایویں اکھاں بند کر کے ترجمہ دے بھائی جی او چپ کر کے برا دشرفے تھن ترجمہ تھی پرواہ کرو چلو خیر قرآن پر اور تہوا مدو ترجمہ نہیں رکھنا بد مذہب ترجمے والے ترجمہ اپنی بچی جیل چران پاک رکھو ترجمے والا رکھو کنزلی ایمان شریف رکھو قرآن پاک نو جنابی کھولو سوجو قرآن پاک نو کھولو تو آپ پرو لا مات مل زند ماتا کر لایا ربے گر جلال نے یہ کلی والے و دے چہرے والے یا گوفا والے یا ول فجر کی پیاری پہ شانی والے آ یا سیڈیا مبارک کے سونے دنداں والے آم دے پیارے سینے والے آ وہ ंत को निला प्यारी सोनी जबान वाले आस प्यारे जमाने वाले आता प्यारी जान वाले दुला प्यारे हथ वाले आरमाया प्यारे हदीब असा तुनू फता दिखी फता रोशन और आप दे सब आप दे तो फैल आप दो पारो असा तेलिया दे, दे गुना माफ किते फैल तुडे पिछड़िया के भी गुना سرا شکتی ہر سال ہر گاسیہ پکشتی موشتی پکشتی بڑی محبت لاؤ, تھوٹ کے آ کے نوٹا سوٹاں کرتا ہے <سلام> معلوم نبی ہونا محبت ہے <سلام> <سلام> ورنہ میری کوئی کو رشتے داری تو نہیں <سلام> <سلام> جس سونے دی شان کا بیان سن کے سونے کے ناں تو نوٹا سوٹاں سوٹا کرنا سونے اس نبی پال دی شریعت چی ریک اے سونا میری امت دے مردا واسطے حرام ہے سونا میری امت دے مرداں <سلام> جیڑھے جہے مجمے چ بیٹھے جنہ سونے دی انگوٹیاں پائیاں جی اپنے نبی پاگ دے سچے تے سچے گلام ہو اے نا انگوٹیاں نو لا کے تے اپنی جیب ہی پاؤ تم بھی لا پتر لا کے اگر شادی ہوئی ہے تو اپنی ڈی صاحب دے دے نہیں شادی پیارے زمانے والے <سؤال> پیاری جان والے مبارک سونے پیارے والے پیارے ہدیب روشن اور آپ دے سبب آپ جو آپ دو تاروں اصا تاف کیتے تھوڑی تو فیل تھی گناہ معاف کی بڑی दा محبت لو تھونٹ کے آ کے نوٹا کرتا ہے معلوم مالم نبی نوی پارنا محبت ہے ورنہ میری کوئی دن رشتے داری ہی تو نہیں جس سونے دی شان بیان سن کے سونے کے نام تو نوٹا سوٹا کرنا سونے اس نبی پال کی شریعت یہ وے کہ یہ سونا میری امت مردوں واسطے حرام ہے سونا میری امت مرداں واسطے جہے جہے مجمے چیٹے ہو جا سونے دیا انگوٹیاں پائیا جے جی اپنے نبی پال کے سچے تو سچے گلام ہو اج انہوں نے نو لا کے اپنی جیب ہی پاؤ تم بھی لا پتر اگر شادی ہوئی ہے تو اپنی بیوی صاحبان دے, دے. نئی شادی ہوئی اممہ آتے تے اپنی اممہ نو دے دے اما ہزار اما دیا حق ہے ساڈا حق اے کوئی نہیں بیوی اگر نکاح ہے بیوی ہے تو بیوی نوا کو سود ہے سانو اللہ نے مرد بنایا مردہ نو سونا تھبدا یہ بےور مردہ نچدا مرد واسطے کی مرد واسطے ایک چاندی دی انگوٹھی ایک نگ والی ساڈے چار دے اندر نبی پاپ دی سنت مبارک دوتا سرکار میں دل کو فرسائیے میاں جس رنگ میں سرکار ہو وہ رنگ لائی پکے سرکار دے غلام بنو میں فنانے چاہے ہلکا مفتی آگم پاکستان احمد اللہ لادی نافل خدا دی قسم آپ نے ساری زندگی نبی پاک دی شریعت سنت کا کیتا ہے جڑا کی نبی پال دی شریعت پرچم بلند ہوتا جی نظر آئے الحمدللہ حضرت سید صاحب رحمت اللہ روح بھی خوش ہوئے گی کہ واقعی اب میرے ارس منان والے میرا ارس منا کے حق ادا ہے تو میں قرآن پاک رکھو کنزلی مان شریف اپنے کو ان شاء اللہ تعالیٰ مسلے ہل ہو گے اور اللہ فضل و کرم والا سننے کو جمع کرو گے روشن کی طرح وعدے نظر آئے گا جتنی بھی آتا پڑھ پڑھ کے کوئی توجہ کرو ہری ساڑی تاری سا ہری سا قرآن جہانے ادا کریے تے کتاب قرآن پاک لے لگیے ساری دے بھائی پیسہ کوئی نہیں ہاری سونی تک ہاری پتہ نہیں کدو ہونی سونی پتہ نہیں کدو ہونی آخو جی ہاری ساؤنی تے لے لو قرآن در اورا پیا پانا تو پہلے تو سی قرآن پاک ہے کہ چیک کرو زل کنزل, کنزل ایمان ایمان پھر جناب جی اسی نقد پیسے دے کے انو لے کے جناب آپ بھی پڑھو بال بچے بھی پڑھاؤ پار جی آ کے لیے نکلے جناب سودا ہی گربر جنو پڑ پڑھ کے مگر ای نتیجہ نکلنا ماتا رو اللہ, ماتار اللہ. مکر اللہ نے بھی مکرتا اللہ بھی مکر اللہ پا کرے مکر کر رب مکر دہ ہے ترجمہ یہ نکلے اون چیرا بےڑا کر کے جائے کن کترے کنگان شریف لو دیکھو کی تجمہ کیا بریلی میں اہم شاہ نے کہ مگر کیا اور اللہ کی خفیہ تدبیر بہتر نے کا بھی پاس سے لحاظ رکھیا شانے رسالت کا بھی پاس سے لحاظ رکھا یہ نہ ترجمہ کی کیتے نہیں اور قرآن پاک میں پہلے بد اللہ نے تنقید نشا. کا نشانہ ترجمہ اجنے بھی آنے سنت والد ماغ چکلے ہوئے ترجمے نہ ہے نبی ہم نے آپ کو گمراہ پایا پھر ہدایت جی ما ہم نے رات دی. کو ہوا, ہوا دی کوئی نبی نویا سابت کرد ہے کوئی نبی نو گمرہ سابت کرد ہے کوئی نبی نو بٹیا سابت کرد ہے تیرا بےڑا کر کے جائے کن کٹریا پر <laughs> چلو جی نبی بھلیا ہے تو تھی ایڈے کتوں جناب جم پی سی جی آدھی بھی نہیں پیتے اس واقعے سلطان اللہ عرار سی رو سلطان باہی رحمت اللہ تعالی آ فرمانے پر پر علم ہزار کتاب کے عالم بنے شکنا جان کہ پلے پھر نہ نمار اس کو خالی بے کے اگر ایمان عشق والا دادا ملے گا نبی باپی محبت والا ناگا ملے گا تو ایمان محفوظ آتا روی نہیں بہادل تو ملے گا بارگیچو سودا ملے گا ترجمہ کیتا بابا جادا کا تو آنند سہا دم نے آپ کو بھولا ہوا پایا پچکا ہوا پایا دے پایا گمراہ پایا پھر را تو بریلی بے شہر شاہ نے ترجمہ کی کیا رحمت اللہ نے پمایا پیارے حبیب سنا مسلمانوں پیارے حبیب اے بابو ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خوب لطفا پایا پھر اپنی طرف راہ دی الحمد للہ اس سے حضرت مفتی آدم رحمت اللہ میں محفل سجا کے بیٹھنا لو سڈے بزرگا نے سان برف دتا ہے سارے بزرگا نے سان پروگرام دتا ہے کہ قرآن پڑھتے جاؤ تو صاحب قرآن دیا شانا بیان کرتے جاؤ اج لوگ درسے قرآن درس قرآن عظمت قرآن قرآن کان سنسا لائی چلتے ایسا کی پڑھتے ہیں لاب بنا فاتو دور تن سی و دہدا میرا دو نل لائے ارا کی اے لو کو دیکھو رب دے قرآن دی اللہ, فرما دے اللہ کو اگر شک کر دو اس قرآن پاک قرآن میں اپنے بندے محمد شک کر دو اے دی صورت ورگی ایک صورت اللہ دو سوا اپنے سارے محفیہ نو اکٹھا کر لو اگر تی سچے ہو اے لو پگلا سور کرو اے قرآن جہاں اللہ نے اپنے بندے تابل کیا اللہ نے جہاں قرآن اپنے بندے سے کیتا محمد نہ کوئی لیا تو نہ کوئی لیا سکے گا دیکھو اللہ, اللہ, اللہ, اللہ عظمت قرآن اے دی سورت وی سورت نہ کوئی لیا نہ کوئی لیا سکے آ دیکھو عظمت قرآن اور میں کہنا چلے اور راؤ کر جی قرآن اے عظمت دی صورت ورگی صورت نہ کوئی لیا نہ کوئی لیا سکے گا تو جی نہ قرآن کا رولا تو عظمت بھی میران کر سڈے سید صاحب رحمت اللہ علیہ نے سامنے درخوس دیتے ہیں اور سارے بدن صاحب درخواست قرآن پاٹ پڑھایا جاتا ہے توتے دی بڑا رجایا نہیں جانا بلکہ قرآن بچہ قرآن پڑھتا جائے صاحب قرآن کا اس مقام بھی پتا چلتا جا یہ نہ ہو تو بس رکی جائے ہاں جی بلکہ قرآن پڑھتے پڑھتے اس پڑھتے سامنے صاحب قرآن کی عظمت بھی واضح میں دعوی کر دینا اور قرآن پاک زیرا مانا زبراں والا مداں والا پیشہ والا ہرفا والا نرکیاں والا ایتا والا, والا رکویا والا سورتاں والا پارا والا یہ کتابی شکل ہے جہاں قرآن پا کے اللہ پرماندہ اور کائن آپ ہی رن اگر شک کر دے دیوش. جس قرآن پال میں اپنے محبوب پیارے تے ناظر کیتا ہے آباد خاص سے نازر کیا لیا یہ سورت ورگی ایک صورت اللہ دے سوا اپنے سارے ہمیتیاں کر لو ام تمام تم, تم, تم دتی اگر تم سچے ہو تو لیا اے قرآن کی سورت ورگی ایک سورت کیا بھائی میں تعین پوچھنا اپنی ایمان نے دسو کوئی اس قرآن پال دی صورت ورگی سورت کو ایا اے؟ کچھ ہی بولو نائے نائے سکے گا کرو کیڑا قرآن زیراں والا زبر والا شبدا والا مداں والا پیشا والا حلفا والا نتیاں والا ایتاں والا رکوا والا والا پارہ والا یہ کتابی شکل ہے قرآن پا جن ماشاء اللہ سارے سنیا بریلیاں بچے بچیاں سال نے اپنے سینے لے کے سین محفوظ ورگی نہ کوئی نہ کوئی سکے گا یارو تو کرو قرآن جی ورگی بھائی کی خیال ہے سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں اسی واسطے تو بزرگ تہارے کے لوگ فرمندے نے شردام مداں شردامدام مد کز رام رام میرے آقا سب شان تیری تری آیا زب سب شان تری رچیاں تو زیر لو کا خبر نہ کائی. اپنے تمزا پایا شی کا پرما ریاں نے وکانا وقان کل کول قرآن فرمایا کل قرآن الحمدی اللہ تو لے کے تک سارا قرآن پاکی کمری والے دی ناتے بولو سارا قرآن کمری والے آکا جی تھوڑا ڈر کے بولو مزہ آ کر نبی پاک کے آواز کر کے بولو کال قرآن کملی والے بھی جی نا تما کیے بولو نا تمہارا کیے نہئے اور نہ مانا تاریخ اور تنقید نہیں بزرگوں سمجھ آ رہی ہے نا تام مانا کیے بولو تنقید ہے کہ تنقید کرے قرآن پاک کھول کے صاحب قرآن تنقید کا نشانہ بناجے اصل پتر ہلاکی نہیں ہو سکتا کھلی چھٹی کہ تگو کگو ہو کے کلان پڑھ کے صاحب قرآن تنقید کا نشانہ بنا کیونکہ چرانا بودی بلی چھپر سے کونجی گندی چھپڑی دا گندا ڈڈو تین پتا چلے شان مستفا کی اس واسطے سنت اجماعت بین الاقوامی شہرت یافتہ ناتا جناب محمد آزم چشتی صاحب بڑی پتے نے اور بڑی مدد کی بات کی پر ماندہ نے محبوبات نکتا چینی محبوبہ محبوبہ نکتا چینی بھی اور کرنا جہاں محبوب خدا پاگلا جلما ندی پارما پڑھی عظمت دے دن رات گن گیت گا चार, चार. تیری زبان غیر مسلم دیاں ندی دا بیان سن کے مسلمان ہو گئے تحریک لگا ہے قرآن پارٹی پر کے صاحب قرآن تنقید کا نشانہ بنا لے مہبا کی جڑا کرم تو باغ نہیں اصل مناپ جانے سو ارے جھوٹا تار جتان سالوں دسی شک بل مفتی جڑا مڑ مڑ جتے اے دل لگ جے کہ اوکے عیب نظر نہیں آ سابق کا کرنا ہے جا سبی حضرت حسان ابن سات رضی اللہ تعالیٰ خود بار رسالت سالت چاضر رو کے کاندھے ہو لکھ تامو برلا امن پل آئے دنو برلہ امین من آئے دن کون کچی بولو کون او وادی نہیں پھلے کھانا لگ جائے سہا بھی پی بلرام کلار ہو گیا کرتے ہو یا ارے ایلان کردو خزانے دا مالک بھی اللہ میرے کو خزانے نہیں کوئی نہیں غائب کا جانن والا بھی اللہ میرے کو غیر بھی کوئی نہیں لیادہ کے چ سابق ہی ہوا سابت ہی ہوا کو کول خزانے بھی کوئی نہیں پیگمبر کولنے گا آپ جی کوئی تو کلیا کلو کوئی کا نمائندہ پھر چیڑے کے تکبیر اللہ سارا مال ہی جاش کرو ہوش کرو تھی نبی ندی کوزانا بھی کوئی نہیں یہ اپنے پیو نے خزانہ ہے کوئی نہیں میرے کو جیری اور اپنے خزانے دس دہرنا میرے کو خزانہ ہے سی ساری گل سنانا پیا یہ پوچھو تیرے کول کوئی نہیں روپیہ پیسہ ہے روپیہ پیسے کا کوئی خزانہ ہے ہی آخر الحمد للہ میرے مفت دو وظیفہ تنخواہ خزانہ ہے یہ اچھا اپنا خزانہ دا کہ میرے جہاں جی خزانے ونڈے نے او محبوب دے خزانے کی نفی کرتا پھر میں جتنے رب کی قسم نے پاک نے اعلان کی کیا میرے کو خزانے کوئی نہیں خزانے کا مالک پا کہ خزانے کی خزانے دا مالک نہیں اور جماعت ہے کہ مالک دا مالک کون ہے جے تو جنا جی نبی کوئی نہیں اپنی ایمان نہ دس تبھی ہے ہی کوئی نبی کودان نہیں کوئی نہیں جی تیر کو یہ میم بھی تو یہ خزانہ میرے جو مجھ دا جناب میں ہزار روپیہ کٹ کے مسجد چندے فکا تھا جناب رکھ کے خزانہ ہے میرے کو ہزار دو ہزار دس وی ہزار ایسا خزانہ میرے کو ہوگئے تو میم نہیں پتا ہے کوئی نہیں ہے جی نہ بولے میرے ڈاکا نہ جائے کہ ڈاک بڑے لگے پھرتے ڈیٹلی بول پہ لا لے سر سے کپڑا رکھی ہے لبو کتنے لائیے کوئی گل نہیں رات نو کسی پڑ کے سویا تو انشاءاللہ ڈاکو اللہ بھی مال نہیں لٹ کے خریدا سی بات ہے ہاں جی تو کچھ نہ میرا دیکھو روپ کرو جنہیں مجموع یہ نہ میں اس جنا بھی ہے خزانا اگر اے دی گنتی کرنا شروع کر کردیا شمار کرنا شروع کر کردہ ہساب لانا شروع کر کردی تو بڑا وقت چاہیے ہون ایتو والیاں دا خزانہ گنتی کرنے آتے بڑا بقد چاہیے کائنات جہان بے جڑے لوگ وستے نے کسی کو خزانہ کسی کو خزانہ کسی تھوڑا کسے کو بہتر اگر سارے جہان دے خزانے دا ہساب لائیے ابھی سوچنے ہاں بلے بلے بلے بلے بلے بلے بلے بلے بے دو ساتھ ہے اللہ نے محبوب کیا کیا فرمایا پرمایا اعلان کا ایلان کر دل ماتا کلی اعلان فرما دیو اے کائنات جہان بھی پیان دے اے سونے دا خزانہ تے تے تھوڑا اے او جے تھوڑے بھی حالت میرے گنتی شمار چنی آ جن الہ فرما ار تصویر رخ پیش کرے کو جڑا خزانے محبوب کو اعلان کرا کے رکھے قلیل تے جے قلیل گنتی سمارک نہیں آؤں تے تو جنہوں اللہ نے خیر کثیر نہ نوازا اس محبوب کی خزانے آ کا آلم کی ہوگا لیکن انہیں نزدیاں بھی بلا جانے کی شان محمد ایک واقع کہا کہ شان نبی دان شان نبی د جنا بے روشن سی واقعی کرزری نہ آزری آؤ ایسی بریٹ اے نہ آ پاکستان اولیاء اللہ کی میراخ سارے اللہ کی جگی رے پاکستان ساڈے بزرگوں نے بنا لے امیر سید ملت علی شاہ رحمت اللہ نے بنایا ہے. علامہ سید اب البرکات نے بنایا حضرت شیخ القرآن علامہ نے بنایا شیخ الاسلام علامہ خواجہ عبدال... اب... اپنا کمر الدین سیالوی نے بنایا ہے. اے پاکستان علامہ سید احمد سعید کالنی بنایا ہے. اے اولیاء اللہ کی نراش ہے اللہ کے و کرم کے سارے بزرگا کی جگیر ہے اے اپنی جگیر پھیرے لانے لا پولیس رج. <laughs> ہی لا کلر گئی خیر خیر آڈر بڑا سخت کہ جی مل کے تعمیر کرا اتنے <laughs> <تھینگا مجھے. laughs> <laughs> دیکھا جی وڑا <laughs> بولدی رضوی بڑیا کہ نہیں بڑیا آئے یہ کھوٹی کھولی ہو میں کوئی کھوٹی کھول دکھائی اتوں کچھ بھی نہیں کسم ربدی نہ کوئی کھوٹی کھولی ہے نہ کوئی جنازی جی کسی مجھ کھولی ہے کسمے رکھتی کوئی چوری چکاری نہیں کیتی میرا قصور کی ہے جھینکا بچ میرے تو پابندی ہو جنا ہے میرے لا کے بندی نو میرا کسور چر ہوئی ہے کہ میں نبی پاک کی شانہ بیان کرنا ارے کھا تجکے سکرے دل میں کسے بخار ان شاء اللہ تارا چر دم چم نبی پال دیا شانہ المتا ڈنکے بجادی رہ بڑے بڑی کوششیں کرتے رہیں بڑی کوششیں کرتے ایڈا جناب سستے ہٹ جائے آ باڈی گارڈ نال لے, لے سادے بھی گئے میرے نال آ سستے ہٹ جائے بڑی کوشش لیکن دیکھ لو کتنے گئے سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چرا سب سب سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چرا لیکن امام محمد رضا کی شما فروغ ہے آج بھی امام محمد رضا کی شما پروزا ہے آج بھی نار منشی سیدی منشی فہدے رضا بات کے بولو فہد رضا فہدے رضا, رضا, رضا, رضا, رضا, رضا, رضا ایک اور گل جی کوئی اس کمپنی کا بھی جان دیا تو جا ایک بڑا پاندہ تھی. البریلویہ. البریلویہ. کتاب تو لوپ ال لکھی, لکھی بھائی تو جو میرے آخر جی اطلاع کیا آخر مولوی احمد رزا رنگ کا کالا میرے کو کرو رنگ کالا سی کد کا پستہ سوٹا بیماریا بے شمار لگی بندہ اعتراض کر پسند ہوگی بولنے نہیں اور جنہیں رشتہ نہ پسند ہو گئے وہ پیاخی جلو پوچھ سناؤ جی رشتہ اور یار ویخیا ویسے رنگ کالا سب آ کے کبھی چھوٹا سب بیماری بھی لگی ہو پٹھان ہو سکے رسول نہ ہو پھان ہو رنگ کا کالا کا چھوٹا بیماری اس گلو رشتہ نہ منظور ہے بابا نیازی قبول ہی قبول کر لیا معاشال جناب سیب سیب دی طرح رنگ پاج بھی ماس کال ویسے برس ارے روزگار بھی سی سمبڑیاں ٹرٹنگ میرا مطلب چلو شاید کوئی کام بن جائے آپ شاید برس رے روزگار رنگ کا کالا کو آن نے کہیں کالے کالے رنگ دن ماں نے دسو کالے رنگ دے کن جی اتراج کرنے چلا تو اطراف کر الا جی دیکھو نا لا فلے شہ قدیر ہو کے قادر مطلق ہو کے سونا رنگ دے چاہیے اللہ نکو نا کالے رنگ دے والا اللہ نا اعتراض کرنے اللہ کے امام محمد نام کہا دا او کالا رنگ ہو نا بکا بچے اگرچہ اطراض شانے والی ہو تو شانے کی سالت شانے والا ایسی کہ گاقی ہوگی اطراض کرتا پھر اعتراض کروں کالا رنگ ہونا ہی باسے اترا دے رنگ کالا ہی بہت سا ہو ہو میرے والے میرا بھی خیر کر رہے جی نت تے پورے گئے مکے والا جیتے جنت سیر کر رہا اس رات گلیاں پہ تیرے چلنے لالی آواز پیدا ہو رہی تیرا نبی جنت چاہ پیارے بلال شانا والے راس بلال وے وے ویکرطبا حضرت دلال با ہو گیا قربان شکلاوا لیا حضران جن سرکار نے صاحب تیرا پیار نہ کر دیئے تیرا نکاح نہ کر دئیے اگ کی یار اس ویلا لمبو جکالے رنگ والے کو تو کوئی دیتا نہیں حضرت <تصفح> جی کالا ہونا با کے لگے تو رنگ کالے کالے رنگ دلہ نے جس نے کالے رنگ والے انسان بنائے نے اس رب نو پوچھ کے حضور کالے رنگ والے بنا کے بھی رب کہ انسان کال رنگ والے بنا کے لاتا دو سال انسان بنایا کرنا تیرے بھی اٹیک نہ ہوا جتے بھی ہوئی ہے نہ بگڑے تو مینو اٹھائی باری ٹھا چ چشمے بول ہو گیا بریلی دے شہن شاہ پہ اٹیک کرنا کتنے کا بریلی شہر شاہ کی کتنے کا امام محمد رضا کی دشانہ بنا لا لے کیوں بھائی سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چرا سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چرا لیکن امام محمد رضا کی شمع فروغ ہے آج بھی اعتراض دیکھو محمد نیازی نو جان دو کوسر نیازی نو اللہ دے فضل و بریل سنی بریلوی ہو گیا بریل کی ہو گیا پتا نیازی کم نیادی ادو جدو و گڑے مریا وال کسی نے آخیا امام احمد رضا کا بھی کوئی مطالعہ کریں پیڑ ملے کرے پریا کہ معاف ہی نہیں تو چڈو پرا پھر مطالعہ کرنا جیسے ریاضی میں بڑیا بڑی علاقوں بڑے بڑے لہ بڑیا چھان ماریا تو میں اس نتیجے پہچی اپنے آپ کو سمجھا کہ میں بہت کچھ پڑھ ہے ایک مرتبہ اسی طرح میں امام محمد رضا مطالعہ شروع کردی کہ اخبارات مضمون اثا کتابی شکل چھاپ کے پورے ملک ہی تقسیم کیا امام محمد رضا کا مطالعہ کیا آپ کی پتر کا مطالعہ دی قسمے مینو ای مطالعہ کرن تو میں اس طرح اپنے آپ محسوس کیا جنہیں میں سارے سمندر ہو کے سیپیاں دو کچھ میں تے پر چکا تھا میم این محسوس ہوا ہے ماں محمد لگا کے مطالعہ کرنے کہ میں تو دو پیچھے پڑیا گیا وہ تو میں سارے سمندر تالی سیک ہی چکی نے سمندر کی تہ رہی تو میں روپا لایا ہی کوئی جدو امام محمد رضا مطالعہ کیا ہوں میں اصل دیا تہوار پہنچا گا تو ہی آپ پتا لگے ملک کروسے نے بات لابا امام محمد رزاق کانفرنسا بتانا گے امام محمد رضا نے اسانا بیان کی امام محمد رزاد کر دیا بھائی اور کسر میں آج بھی تک تو نہیں ہے اور یونیورسٹی مدینہ یونیورسٹی ہے کہ فاغ مدینہ یونیورسٹی جانے بڑا امام محمد رضا شخصیت ہوئے قسم خدا دی علامہ سا رحمت اللہ جن اپنا جناب پر پڑھ کے قدم خدا دی مسلے خاط فرما دے جگڑا رضا رضا رضا لا ایک نہیں پانچ نہیں دس نہیں نئی نہیں نئی نئی نئی تقریباً چونجا کے مکمل عبورا سر جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر ایک ہزار تا کتاب تکلیف کروائی نے جنہوں دا علمی مقام دیکھ کے ارب و اجم علماء نے بل اتفاق اپنا مجہبی تکلیم ہے اور وہ او امام احمد رضا جنہ نے پوری دنیا دے, دے اس کے مسلمانوں کے سیمیا مستفا کی سمان جگمگا کے وقت ود روح وقت وس کو روح اس قرآن پال آل دے الفاظ دے پوری دنیا دے مسلمان نو ہاتھ بنا کے نبی پاک دی تاظیم دا ول سکھا کے منہ مدینے ول کرا کے مستفا جانے کا حضرت اللہ کو سلام پڑا الحمد الحمدللہ اج اسے امام احمد رضا دے خلیفا پاک اور آپ آب خلیفا ابل حضرت سد صاحب رحمت اللہ تعالی لے دے اس سے مبارکہ دیتی تقریب چاضر ہاں دعا ہے اللہ کریم سام سونے دیا عظمت شانا دے گیت دن رات گانے بھی تسی عطا فرمائے اور پیارے مستفا دق کے سد صاحب لائے ہوئے اس پودے نیڑا کہ ان دے, دے مرید خاص علامہ برکاتی نے لایا اللہ تعالیٰ وقت نہیں لیا جدو یہ ساد ہوگا اور شریر لگا اپنا لگ لگا خیر یاد ہو گہرائی نو دعا ہے جن دوستوں حاضر میں شرکت کی تا امن فرمایا جسا دو اللہ کریم سب دمان جان عزت اولاد کاروبار معاملات فرمائے و آخر و